محمد رسول اللہ ہم لمبیا لہتا تو سنا دبا قادر مطلق جل جلال ہو ہمارے دعا فریاد ہے جل مجل کریم سونا بندہ چیز دل دماغ نگاہی خطا تدقہ محبوب اللہ کی ہر دارا تعالیم آپ تقدس تقدست صدقہ کل میں حق بول دی توفیق نصیب فرما دوستو پچھلے جماعت المبارک شریف موضوع دا آغاز کی طرح سے کہ انسان بھی اللہ تعالی مخلوق کے جانور بھی اللہ تعالی مخلوق نے گل انسان کا جانور ڈگر فرق اس دا کیتا تا ہم جان ہوں اس آغاز کتا سے اکایت شریف سمجھا دفتگو کا رخ پھر گیا انشاءاللہ اللہ اج میں دے مطابق قلبات تو سا غور کہ گل باتا گا انتہائی توجہ انسان دنگر جانور فرق کیڑی گل ہو ہے اے میں جنابروں گل سمجھاوا گا پوری توجہ سماعت فرمانا ان شاء جمعہ شریف دے خطابات محافل محفلہ دے محفل خطابات دا مقصد کو سر سواد نہیں ہوں انہوں دا مقصد ہوں اصلاح اپنے اندر جاتی مارنا اس تو بعد پھر جاتی مارن بعد اللہ رسول نے گلا شیشہ بنا کے ویخنا عیب ہے کت نقش ہے کتنے نقصان ہے کتنے کمی ہے کتنے گندگی گل ہے جرا مومن ہوں اللہ تعالی او عیب ویخنے کی بھی توفیق نصیب فرما ہے اور پھر اللہ تعالی اس دا ازالہ کر کے صفائی دیوی توفیق نصیب فرما دینا میں دوست کو شروع کر رہا یاد رکھو اللہ تعالی نے جنہوں نے جی اگر ونڈ کرو نا نمایاں جی ونڈ کھی جی ونڈ کرو چار طرح دی مخلوق بنائیے کن طرح کی بنائیے چار طرح دی مخلوق بنائیے تھوڑا جی بندہ روسیا جا بیٹھا ہوں نا اے بابا اس طرح محسوس مناسب نہیں ہے مخلوق بیدا اللہ تعالی دی مخلوق فرشتے بھی نے اللہ تعالی دی بھی نے والٹیں رکھی کہ رب نے برائی غذب والا اشہوت تری خواہش ہوں خواہش مادی دی رب سونے ایک گل اچا رکھی میری بات نو توجہ سون جڑے لگا رہے ہیں وہ اپنے کام مصروف نے جناب اپنے کام مصروف رہو میں کہ فرشتے ہیں نا فرشتے اللہ تعالیٰ انہوں نے بنایا ان رکھی اپنی مارفت اپنی پہچان کہ انہوں دی جی خوراک ہے نا خوراک خوراک ہی رب نے اپنا ذکر بنا چکا اپنی معرفت رکھی اپنی پہچان رکھی گنا مادہ ہی انب نے نہیں رکھے نیڑے نہیں گنا والا مادہ ہی رب نے نہیں نے اے ونڈ رکھی رب سو نے فرشتیا دوسری مخلوق ہے اللہ تعالی نے جنہوں اگ, آگ, <خصح> اگ, <س issues> اگ تو بنایا شہ بنایا تکبر جو اگ والی سفت ہے نا ان سارتی یہ گل رب سنی اگے آ جاؤ تیسری مخلوق ہے جانور ڈگر چپائے کیڑیاں مکوڑے رب سو نے بنایا ہے ان اچ اقل رب دی خاص پہچان میں خاص تلفظ تھا بولیا خاص کیونکہ کائنات کو شہج نہیں میرے رسول پاک نے فرمایا کائنات کوئی شہج نہیں ہے کہ جی میں محمد نہ پہچاندھی ہو میں اللہ اللہ ہر <تصحیح> <قلوشن يصبح بحمده> اپنے ای بارو سے بار آغاز ہو رہا ہے. اس تفسیر دے اندر صاحب روح المعانی میں کی روایت نہیں فرماند نے حضرت موسا کریم اللہ تسلیم کو تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظارہ نہ نے فرمایا تیرے ماریا پتھر پھٹ گیا چھوٹا جا پتھر نکلیا فرما مار جدو ماریا کیڑا نکلیا کیڑا پتھر کوئی سرخ نہیں کوئی منہ نہیں مطلب کو سرخ ہو پتھر والے درتان پتھر کلہ نہیں بلکہ پتھر دانی کا پتھر ہے کھان پین دوما کا احتمام خان پی دونوں کا احتمام رب نے کیڑے واسطے پتھر جدو کان کریب کیا نا تسبیح کر رہا سی سب نمی یارف مکانا کلام گرو نی ولا انسانی تسبیح کر رہے ہیں سبحانہ مہین یرانی نال ادرو منا جے پتھر دا ایک ٹوٹا توڑ ہے جویں اندر نگل دا ہے ایک تو انسانوں کو ہوش کرنا چاہید ہے کہ وان سوانیاں خوراکا وان سوانے چستے آلیا چاہید ہڑا پھڑا پھڑا کر جانتا ہے مگر مجالے ہائے او کیڑا ہے ادھر منہٹ کے پاس مزالے کھانا ون سب رب دیا نیمتا کھائیے سارو بسملہ شریف ہوں میں گل کرنا سو سانو کوئی دعوت نے ساری دینداری کا حال ہی ہوئے سانو لکما توڑ دیا رب دا نام بھی یاد نہ ہو برکی توڑ دیا برکی توڑ دیا اگلے نے کھانا رکھا ہے کہ دیندار اللہ والا ہے ہے مولا دی خبر رکھ دا ہے اگو مولا دی خبر رکھنے والے ہوئے جانور مولا یاد ہونے چسے والی سہیا کھاندیا رب دا نام یاد نہ نا ہو سونے ہاں پھر مولویت تے منافقت ہے وغیرہ جہاں مولا والا ہوا جا مولا والا ہو میری بات نو سمجھو یا نہیں سمجھے یہ گل میں پہلو کی میرے زمین نو کچھ نہ احساس ہو سان ج نہیں دوست کیڑا جو پڑھ رہا سی نا ترجمہ کیا بنتا ہے سبحان می یو ٹکانا جاندی وسما کلامی میرا کلام میں جو بولنا رات سننا لیت و یز کرونی بلا میزانہ یعنی اس درجے رکھی میری بات نو سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا اس درجے معرفت رب نے رکھی مگر جنوب آدھے خاص معرفت خاص مارفت میں تفصیل وال نہیں جاننا چاہتا جانور اس شہی نہیں معیل کر مڑا گی پیر لگ جائے چک پھر شہبت خواہش رکھ لی میں نتیجہ پیش کرنا نہ ایک لفظ بول دینا اشارہ کر دینا خاص گل والے مادہ <league> جن نے مولا دی مارفت اللہ دا خاص حیا جی وجہ برائی چڑ دیا رب نے کر زندگا جانور زندگی خلاصہ مگر زندگی کا خلاصہ وہ کیا ہے یا تو وہ اپنی خواہش پوری دے نظر آنگے یا پھر انہوں نے اپنے پیٹ دا بھرن کا خیال شیر پڑھنا اور اس میں بڑی نصیحت فرماؤ گے <تصف> <گال> تو بڑی سمجھداری تنا گل بولو سبحان اللہ <تصف> <متحد> <متحد> <پیر> <پڑنا>؟ سرا پیر بہ فرمان دینا لک سنگی اویارا سنگنا کریے اتنا che o سرپوز نمین تو جائیے کدے میٹھے نہ پا پاؤ سی منا بڑ پائیے جانور گل سنان لگا دلہ کلے بنے وے جا رہا سی ویک جٹ ہل پاندے نے یعنی جس راہ تو ٹورا سی اس راہ تو ہٹے آئے اس راہ تو ہٹیا اس راہ تو آئے پیچھو جٹ نے رکھ کے ڈنڈا مارا ہے بےوش ہوا پر زبان جملہ جاری ہے پاڑا کی تو سوٹا کھا دوست جمرہ بولی جا رہا ہے بےوشی دان میں تلفی جا رہا ہے کسی نے آ کے پوچھا فقیر نو ہوش دوائیے آخر بابا کی پیاخنا ہے تینوں بنیا کیا ہے ترے منہ و نکل والے جملے سانو سمجھ نہیں آتے اللہ دلی رو کے او یارو اے جانور انسان مخلوخات رب سونے اپنی مارفت والی گل نہیں رکھی تنا گل نہیں رکھی قرآن نہیں آیا میں جس مالک نے یہ پٹھے دو ویلے ان سامنے سجے نہبے تے کھول چڑھا ٹگا ہے طاقت والا ہے کہ اگر چاہے دس دس بندے نو ٹکرا نالیاں آ کے سٹے پر ایڈا خان دا حیاء کر دے اپنے مالک ہیا کر کھول چڑھائے سر مار سر چھڑایا نہیں مالک ہے چار دن دے پہ ایڈا ہیا پکڑ اگلے ماڑا جیارا بدلے پچھو سوٹا بدیا میں پریشان بے ہوش ہو کے ڈگیا وا میں پریشان تھا ہویا وا جانور انسان ہاں جی راہ رب تو مولا تالا نے ٹوریا ہے میں اس راہ توریا نہیں یہ جانور ہے بولو نا سہانا سونے یعنی جانوری مارفت ہے وہ اپنے مالک آ جڑا انسان تین مخلوق پیچھے اندر رب نے گناہ والا نہیں رکھا ہر کشی تکبر ہے جانور نے اندر گزب ہے گزب ڈکن والا مادہ رب نہیں رکھیا شہمت ہے شہابت رکھنے پر انسان نو رب رب العالمین نے اپنی معرفت واسطے بنایا اپنی پہچان واسطے بنایا اپنے پیار واسطے بنایا رب سونے نے جدو پیار اپنی محبت پٹھی تکلیف کرا تو پریشان ہی ہونا جا کے بیٹھو ان شاء اللہ جی ذرا بولو نا میں جی تمہیں ویکیا میں فورن سمل گیا میں جی آرام فرما رہے ہو تھوڑا جی جاگو ذرا بولو نا سجنا ادھر انسان انسان یہ رب العالمین امی نے وکری شان نال بنایا اپنے قدرت دا شاہکار بنایا سونے کے ان اندر رب العالمین نے خزب بھی رکھا ہے غصہ بھی رکھا ہے گسے نو ٹکن والا ما بھی رکھا ہے اندر شہمت بھی رکھیے خواہش بھی رکھیے جڑی تھان تھانٹ جذبات جذبات فڑکتے خیالات منتشر اندر خواہش مادی رغبت پیدا ہو والا قابو والا مادہ بھی رکھا ہے اور سجنا یہ درویش گل گرفت چ اللہ نے اندر جانور والی گل بھی رکھی ہے جانور والا غصہ جانور والی خواہش بھی رکھیے انسان دی اندر فرشتیاں والی معرفت بھی رکھیے جانور والی گل بھی رکھیے فرشتیاں والی گال بھی رکھیے اپنی معرفت اپنا پیار اپنی محبت والا مادہ بھی رب نے رکھا ہے رکھ کے رب نے فرمایا فروایا بل هم بل رب نے کئی انسان بارے فرمایا اے جانور نالو بہنے نے بارے رب نے فرمایا کا ہم خیر البریہ فرمایا فرشتیاں بھی آلہ نے ساڈی نگاہ ہاں دے اندر فرشتہ بھی زیادہ قدر والے نے فرشتیاں بھی زیادہ عزت والے سونے ہوں میں انسان جانور کدو انسان انسان ہو کے جانور بنتا ہے کدوں انسان انسان پر فرشتہ نال والا بن جائے اپنی قدر پشان اپنی اصلیت رو پشان اپنی خاصیت رو پہچان کہ رب نے تنوں کے سوانڈ نال بنایا ہے رب العالمین نے تنوں کے سشان نال بنایا ہے اللہ نے اشرف المخلوقات اہوے نے فرمایا اندے میں چھ فرشتی آلیگار بھی رکھی ہیں اندے اندر اند اند جنہ والی سرکشی بھی رکھی ہیں بڑی آئی تکبر بھی رکھی آئے اس دے اندر سجنہ رب العالمین لمشتہ آی گل بھی رکھی ہیں سارا چیزاں ان حضرت انسان کٹیا کیتیاں نے سونے ایک غضب ہے غصہ ہے, ہے بزرگ گل سنیا بزرگ فرموندے نے انسان نے پچھان نہ ہوئے میری حیثیت کیا ہے میں انسان ہی کس درجے پہلے تے غصے دی میں گل کرنا گسا ہے گزب ہے بزرگ مثال دیں مونا روپ فرما جراغ جلدا ہو چراغ روشنی مات پہ جی ان روشنی مٹھی ہو جاتی ہے جیڑی عقل ہے اے چراغ منندے چراغ منندے جڑا گا سمجھو جیوا ہے دی روشنی ختم ہو جاتی ہے مٹھی پہ ہے روشنی کامل واسطے روشنی کامل لا پانا پہنا خبردار خبردار کس ویلے اٹھے ادو کوئی بھی فیصلہ نہ کرا کر فیصلہ اللہ د فکیر شہر شاہ وہ جنا خدمت کی تاریخ دیا کتابہ اٹھا کے بڑی جنگا کر دشمنا اک چکھ پا کے اپنی اک در نو خون کر دالا کدے بھی آپ نے غصے کی حالت فیصلہ نہیں جی فرمایا جدو بھی فرمایا سمجھداری تی دائ دیا گلا سر رکھا ہے, ہے ماحول نے رکھا کیوں ہیں یہ بھی میں اگر گل نہیں ہے تو انسان نے اچرا کیوں رکھی ہے چنگی گل ہے گل, ماڑی جانور رب نے गल حضرت انسان ہے اچرا مخلوقات یہ سی ہونی چاہیے شہوت ہے خواہش ہے انسان کیوں انسان دن رب نے کیوں رکھی ہے سجنا اگر بھاری شاید رب نے رکھی کیوں ہے وہ میں وضاحت کرنا وا پر جی میں گسے گی مثال بندہ گسے پڑے گا فیصلے کر بیٹھ رہا ہے بات اندر ندام ندامت ہوں رب نے اقل دیتی تا ذرا چانن قدم قدم رکھی تا کہ ٹھا جائے ادھر ادھر ادھر جٹ جٹ جٹ پٹ بھی گسا کرا مرد نہیں ہونا مرد وہ چیرا اندر پچانا جاندا ہوا اندر زبت کرنا جانا ہو رب حلیم میں حوصلے والا ہے حلی میں رب اپنیاں سفتوں دیا شانہ آدیا نو نہیں د بند آخ بند اس گلر کرتے دنیا میرے تو بڑا ہے، میں بڑا چیتی گسے بڑا چیتی گسے چنگی گل نہیں تجاحت کرنا وا پر میں جی گل دس رہا سا انسان نے پچھان نہ ہوئے، انسان نے پچھان نہ ہو میری حیثیت کیا ہے میں ڈگر یا انسان بچوں فرمایا گسے پتا لگے گا کائم رکھے انساف کائم رکھے شہبا صاحب انصاف قائم رکھے یہ ہال قائم رکھے کیوں گا جدو دھویں واگ پہ بندہ بڑی گلیں بھلا پ بڑی تو توجہ ہٹا غصہ مٹھا ہوتا ہے, ہے, کی کی ہے, ہے اس ویلے انسان کا پتا لگتا ہے کہ کنے پانی دے اندر ہے یہ اندر خواہش اندر شہت بڑک خواہش اندر خواہش بڑھک بڑکتی ہو <تص> بندہ تنہائی پھر اپنے پتہ لگے گا اپنے اپنے خیالات میں انسان یا جانور آ انسان یا ڈنگر اور سجنا یہ درمیش جن کے ہاتھوں خیالات کا گھوڑا پہ لگام ہو کے ہر گندہ خیال سوچے قسم خدا دی جانور چ جاتا ہے فورن برے خیالات اٹھن کر کے مولا کوکی منگے یہ فرشتہ لوالا انسان بن جاتا ہے جو ہے سجنا بولو نا سہان اللہ, اللہ, اللہ تعالی نے انسان دی پہلی شاید معرفت رکھی اپنی پہچان پہچان جنو آخ دینے مولا دا ہیا گناہ ٹکن دادا سجنا نال گزب بھی رکھا ہے غصہ بھی رکھا ہے انسان جانوری گا پہلے میں مولا واسطے آدھی دات واسطے کرے مولا واسطے ٹھنڈا ہو جائے ہے اگر آف کرے دین واسطے غضب کرے فرشٹا بن جائے گا می اندازہ کرو میں یقین پر میں حضرت سا صدیقہ سلام اللہ تالا آ فرما نے حضور پاک بارے ہزور پاک بارے پاک ایک خاص وجہ محسوس کرنا اپنے شوہر شوہر سونے ہوں اپنے شوہر فرما نے فرمایا نیو عجیب بات ہے گل چھوٹی نہیں میں کئی نو چھیرنا نہیں چاہتا نہیں تو گل بڑی چیر جانی ہے مناسب نہیں ہے یہ گل کون کر رہی ہے یہ گھر والی ہے حضور پاک نہیں میں اس دیتا تو گل بڑی جا رہی ہے ٹپ کے رکھنا تعلق تھوڑا جا اشارہ سمجھ آیا یا نہیں آیا یہ گل نے سیدہ اما آئے شاہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ فرماؤں دیانے رب دی قسمیں میں حضور پاک ہوں میں مدنی تاجدار ہوں اپنے سر دے سائیں بلکہ کہناب تھی امت دے سر دے سائیں اپنے شاہر پاک قدیوی اپنی ذات واسطے غصہ کر دیا نہیں مکھیا گسا کردیا نہیں ویخیا میرے لفظ پھر سنو اپنی ذات واسطے گسا کردیا کدی بھی نہیں ویخیا رب نے رکھا گزب اے, اے صفت ہے گزب گا والن ساڑی شرح لگام پوا کے رکھد ہے یا نہیں رکھ سجنا درمیش قسم خدا دی جانور معاف کرنا نہیں جانا رب نے انسان نو انسان بنایا تا آن کہ یہ تو میرا سفسا کا اظہار ہوا ہاں میں معاف بندہ ہر وگ بولا ہوئے معاف کرنا نہ ہوئے معاف کرنا نہ جانا جھلیا جلیا نیچ بنیاں رکھا سن تنگر والی گلا مولیاں گلا وہ جہاں مولا والے بندے ہندے نے انہ دے وجود تو وہ جانور دیا سفت اظہار نہیں ہوتا میرے مولا دیا سفت کا اظہار ہو جاتا بزرگ فرما معاف کرنا سکھ لے اچ اگر بندیاں نو معاف کرے گا تیر پتہ ہے اج بندے نا فرمانی کرنے مولا کی نہ فرمانی کر ہے میرے لفظوں تو سے توجہ ہے یا نہیں ہے جناب کہ بندہ بھی رب فرمانی کر پہنچانی ماڑا اگر بندے کی نا کرے اگر بندہ آخ یار تیرے رب کا بندہ ہے بندہ بندے لال معافی الان کرے مولا بند میں دس چکیا ہاں ہے معا سکھی بندہ رب بھی چیتی معاف فرما اگر بندے کو معافی بندہ معاف سجنا ادھر ویکو کوئی معافی کوئی گناہ فرما نہیں کرے <سلام> بندہ کے یارے ماں بھی منگے نہ منگے چلو یار کجنی ہویا ہو جانے ہوئی جانتا میں معاف کیتا ہوں بندہ بندے نہ لینج کرے قسم خدا دی پھر ایک دب ایک میلہ انج دبی آ جانتا ہے بندہ رب کو المعافی نہ بھی منگے رب فرماتا جا میں تلو معاف کر سڑے ہوئے یہ دروے جی بدلا اے طریقہ نہیں ہونا تو تو میں چڑھا معاف کرتا اگلے یار بھی معاف کر نہیں اللہ تعالی قرآن دی. مگر میں اللہ اللہ گا من گارا با ادا رب فرماندہ تیرے راہ سارا روپیہ بڑا پیسہ خرچ کرے کر کے بڑی با ادا مر میں تکلیف اذیت رب فرماں دا قول معروفن خیرہ تو چنگی گالی کر دی تے کر بہت پیسے نہ خرچہ کیتا اے نا نہ دے میرے راہ نہ دے نہ دے مگر یہ قول معروفن تو چنگی گل کر دے میں راضی ہو جاواں گا مگر میرے بندیاں تے خرچہ کر کے پچھوں انہاں نوں طانے دتے حضرت, حضرت جی جی مچھلی ہو گیا مچھلی نبیا نے بزرگ نیکا لوگ نے مچھی آپ نے سامنے پک آئی نہ کھان لگے دروازہ کڑکیا سدی جی سانوی راب دن آتی تو آپ نے فرمایا ساری مچھی لے جو تلو دے ایج کر رہے جی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مماتو حبون جی میرے میری بار جو خرچ کرو گے تو انو اجر لپے گا پر میرا پوچھ دے جی میرا پوچھ دے جی کہ میں نو چنگا پیڑا لگ دائے فرمایا تسان میرے رات او خرچ کرو جینا تانو چنگا لگ دائے جی بندہ جو بھی دے جو ربر چی لبی پر لگتا ہے جی جو تعلق پسند ہے او تصا میرے راہ میں گا میرے بندے نیکی کر چڑیا ہے تو جو, جو جل ہے گل کر رہا کہ خصوص جی انسان کو اختیار انسان کو اختیار ہو بدلا لے سکتا ہوے۔ او تھے معاف کر دینا کہ معافی دا حق دا کر دینا اے اللہ رسول نو کٹا چنگا لگ دا, دا میں پہلے بھی گل سنا چکے آماما حضرت حضیفہ بن یمان اے ہیں صاحب و اثران رسول میرے رسول پاک در راز او نا دا امین سی کہی راز یگل نای جدیہ جڑی ابو بکروں مرو پتہ نہیں سی میرے نبی نے انہوں دسیا ہوا ہوا سارے منافع دین میرے نبی اور رو پہ سن ارد کرتے سن لانا تو منافق ہے میرے جگ اندر کوئی نظر نہیں آ سجنا بولو نا سبحان مل ملیا سبب سمجھو یہی نو ڈکنا ہے غصے نو ڈکنا ہے مولا واسطے جیرا کم رب واسطے ہوئے رب اندھا عجر بھی دیندائیں مخا کے, کے کریں گا رب وخا کے عجر دیوے گا اگر لک کے کریں گا رب لکمہ عجر اتا فرماؤ دیوے گا دیوے گا بزرگا کو سنیا ہے فرمان گن کے رکھے گن کے نہ جو ہے سجنو راجو نہ میدان ہی حضرت دے والد گرامی حضرت یمان claro. ہزور صحابی, صحابی, صحابی, صحابی جدو جنگ جنگ جدو میدان واقع نے تیر چلا سن تھانت نے بلی مسلمان نہیں سنوئے گیڑا کدیا کڈیا مسلمان مال قریمت کٹا کر رہا ہے حملہ کیاملہ بڑا سخت سی ادھر شیتان نے شیتان نے دھوکا دسلامان مقابلے شیتان نے پچھو آباد ماری پیچھو آگ پتا نہ لگا رولی چل پی گئی کئی نے تلوار اگیں چلائیا پچھے چلائیا پیچھے چلائیاں حضرت عباد اللہ اللہ بندے میرے باپ نے خیر تلوار کسی نے جان بوجھ کے نہیں پوری پوری زندگی جملہ بولن بہت ہاؤ لو پوری جی شکوا تک نہیں سی جانتے Pull <laughs> <laughs> میرا باپ شہید ہویا ہے پر اونا پوری زندگی نقصان ہوئے بندہ پیار او جانے کی ہوا انسان انسان انسان رب نے انسان نو ماڑا بنایا انسان کمزور بنایا یہ بندہ بندیاں نال ذکرے رب بھی maaf کر دےوے گا میرا بندہ کمزور ہے جے گناہ ہو گیا تے او جانے میں maaf کر دے نا وا توجہ ہے سجنوں ذرا ذرا بولو نا سبحان اللہ انہاں نو شان ملی اب قد مسئلہ ہے پتا لگا ربا خلا تھوڑا جہ دے آپ قابو بندہ رولا پاو بھی اخیر لب کیا ہے لبدا کا بندے ہے کی میری سمجھو میں نہیں گل بڑی ہی توجہ کہ بندہ کسی تھان ایک بندہ آدھیا ڈاک ایک ہے پتا لگا بندے بدنامی ہو جاتی یار بندہ بندہ رب واسطے جو ماڑا جا سبر رب صبر کر لے یہ گل پکی ٹکی اللہ فرما ہے گھبرا گبراہج نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ رکھ لے گی بڑی بڑی گل کہ بندہ یہ گن رکھ لوگ رب فرما دیتا ہے کہ میں تیرا کوئی عمل جام اور تیرے بندیاں میرا تیرے وعدہ ہے میں تیرا کوئی عمل رکھدہ نہیں آ بندہ سوچ کے اندر ڈک لو کہ میں گسا کڈیا بھی نفا فائدہ کونی آدھی بدلونی ہے چار سنا سی نہ مت آب سونا تین اپنی ذات دی مت ضرور چھوڑے سمجھ آئیے کوئی نہ آئی ہاں یہ میں ایک گزب دی گل کی میرا ارادہ میں وزاحت کا بھی مگر میں جنابری کلیا بہ کے توجہ فرماؤ دن فرماؤ گے نا تو شاء اللہ لو جی یہ گل بڑا نفا دے آئی آدھیا ماڑا جکن والی گل سوچ لو یار بندہ سوچ پہنچ ہوں بکیل بھی ہوا بکیل تو وکیل بھی ہوا بھی چڑتا ہوں کڑیا تھا یار کل موڑ پی تے دیرے گا کل میری لوڑ پی میں ڈ لوا گا رب نے فرمایا میں رب نے فرمایا میں گا دے سبر پھل بڑا ہے سبر دا زبر وقتی لگتا مگر پھال پڑا، پڑا. ہے مگر پل بڑا نتیجہ بندیاں ربی نگاہ بھی عزت والا بن جائے دو منٹ واسطے اگب گولا ہو کے بندہ بندیا کے سامنے بھی جلیل رب دلیل سودا بڑا مٹھا ہے آدھے آپ اپو کر قسم خدا دی دنیا میں چمی عزت ہے اگلے جہان دے اندر بھی عزت ہے اگل امید ہماری مٹکونہ کو سمجھ آئی ہوئے گی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعواجان الحمدللہ رب